نہیں نہیں قسدن جمائی لینے سے تو نمازی ٹوٹ جائے گی پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ جو لے رہا ہے قسدن وہ فیلے کثیر ہے یا نہیں اگر وہ فیلے کثیر ہے تو نمازی اس کی ٹوٹ جائے گی اور قسدن جمائی کیوں لے رہا ہے کیا جمائی لینے میں مزہ آ رہا ہے اس کو اور کیا جمائی لینے کے لیے نمازی کا دورانیہ رہ گیا کیا گھر میں جمائی لینا منع ہے کس لیے لے رہا جمائی نماز میں بالکل الگ مسئلہ پوچھا کسی نے